وَأَشَرَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أصل وبشر المخبتين الذين يذعى ذكر الله وجلت قلوبهم والصعبرين على ما أصابهم والمقيم الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ <تصفيق> إِذَّا دُمَنْ مُسَلْمَانَ عَنُرُونَ نَنْ دَ مُسَلْمَانَ عَنُرُونَ دَ عَلَمِ إِسْلَامُ دَ مسلمان پہ جندلی کی گی اور دین اسلام پائے پہ جندلی کی یو ن خدا یو شعید ادا چاردہ روز درید الرفاو روز دار اختر چپاغی کی قربان پیشکی ایدا اللہ تعالی بنوں داد دین اسلام نہ خدا ہر و دین او ہریو مسلک مذہب داغید پی جنگلے گلے دپارا یو خاص نخی کئی دعان و سکان دی ندائی دخبل دین د پارا اخبل مسلک پی جنگلے گلے دپارا جدا جدا نخی صدائی ددن پور متعلق ہی اور سو داغید دا عبادات سرا متعلق ہی دارنگیان دارنگی سہانو دارنگی بلکہ تمام عالم کی جو گورے ندار ادین داغید دا پارے اور نخے بھی جنزلی کی ب دنیا نخ مراد مرادئی چا عمل عالت طریقہ آغت صرف دین برے خاصی ابد سو کے نقی لکے انسان بورے یہ خاص شناخت داری شناختی کاٹ کی لکی چالت پلان کی نشانہ دارنگ ددی دین دین اسلام ہوئی صحیح دین دین او حق دین دری دی جن گلے دارہ خصوصی نشانات تھی درآن کریم اصطلاح کے آغیت شاعر اللہ ہوئی شاعر اللہ, اللہ دین دینجن گلے وہ شاعر اللہ ذکا ہوئی نخی جو گا. اور دین اسلام چکمی نخی دا اللہ فرق دا دا دے داس دا دا دا کے دا بیجن گلے حق باغ شی جد اللہ اور دا حکمی داغ قانونی اور باطل نے نے。دا او باطل تو طرف نہ نہیں بلکہ بند گانو دفذان درف نہ یوشے ای ایجاد کڑی جوکڑی اور باغ عمل کی باتل دا حق باطل تمیز داغ فرق دائی جدائی دا پری طریقہ چحقصد ہوئی چض اللہ دا طرف نہیں باطل سی چ مخلوق دزان نجو دزاندین طریقہ دیو جن دا دین اسلام اور دا مسلمان داغی چکم خاص نیری داغی دف جن گلے شکم نشانات دی نا دا اللہ اللہ دا حکم مطابق اللہ مقرق و اللہ لائے قانون کے دا حکم فرمائی پارا مقرر لال خاص نہیں خبردار حت کیوں کہ اب قرآر کریم کی ویا اسو ذکر کری ید کعبہ شریفہ ادانے مطالع سی الفا مروا رفا تم دریفا دے ٹول تشاعر اللہ دادی د دا مکانہ تو پل ہاس بانے داریں گے آم دنیا کی کھیم مساجد دی جمع نری جاتے ذکر دانو مسجد دا سے نہیں دا بادت گارا سے د مسلام نساج ادا پائے اللہ روکن سر اغداری شاہراہ چی خاص خاصی دی بری دین پورے دیو وجہ چر یو مسلمان بدا سی نہیں چاگر کعبین بل تقبل چر یو مسلمان بدا سی نہیں چاگر پمانز کے د کا بل طرف تمخی اوئی دچ دا زما من سے داسی نشرے چر یو مسلمان دا سے نشی کے ر چارا دا حج او عمرے عمر پنیت باندے دا کعبے نا سوا بل دے توی خاص نخیج پائے پورے مختصی کرے ہاں یاو خدای چی خلق زی نور کعبے مقرری دا غی حکم جوڑے ادائے کی چی مو مسلمانانیو اسلامی نا کرے اسلام چی کم دے حقیقت کے داغی خاص نے خیچاق اب بل چالنو اور کی بل زیلانو اور کی داغو جاہل رالل ناپویا او اعید اللہ در دین سرات تشبیح شورو کر او اعید دین دین داللہ نرے خدا غیر پشانتی یوشے یوکڑے او خلق تویش دام دین نور کادی ہے جو رکڑے کا نور کادی حج حج دا خوام خلقی چاری زیارت دا قبرون ترانی سفر تپوسانی مقبرہ دری سفر در رزو روز پگ رضی آئے خاص قبر نہ روان آئین اکا تپوس کہ حج دمل ہوج حج کے توفو نہ آمل لے چا پیر گردے دل دارنگ حج کے عمل لے دان وزین اوبر اوڑل آب زمزمر اوڑل او بائے کی خیر و برکت گنل حج کے عمل دہلتا دا کابت اللہ نے چراضی اکثر ناگی اگیت شاکینہ دارنگ اللہ کا برا پاربان خلاف دے دائید لاند سر کول لاہ تڑا کول زاری کو کم جان تو معلومی لاکن تو قبر سراغ کار سورو کرے گا داغ نہ تو آف نری پائے بانی گلاف نری جنڈی اباس دے کہ بھائی چر تو مبو نہ کنی کنیام چرے مال گراؤڑی یا بل سچی داخرا شیتان آ تلقو تخول کرے گا دال دالاسک شدین نورم پبر اشول آ بلوچستان کی طرف تربت ورتوئی پائی ور دل دل ور دا. کی ڈل تو ذکری ورتوئی ذکری ڈل کراچی کی امدائی سے کسانشترے پاکستان دیر سے بقی کوہ مراد ورتوئی بالکل حج و دمرے منز نشتہ روزے نشتہ حج نشتہ بن سے صرف دین دارے چل دا دعا صرف ذکر کو. ذکری ہوتا ذکر دا شیطان پا جا جی برنگ کے کار کی نے بریک ہو ذکر دے صرف علماء عمل کے احتجاجوں کو جدید خلقبا نے پابندیوں لگی حج خود مسلمان اور تمام عالم اتفاق دے کر چدار کابرکاست اختلافی مسئلہ ہونا لگا ندی ظالمان حکومت خیر دے را خیر دے آخر خلق دے مسلمانان اسلام جب سادر جو سے سا پکیران دن نے کی ہے کار سدا چکلا سورا جم یو دارا جم کے دل یو زا باد بار دا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ میدان وسلحولا اختر منظر کے سنت طریقہ دار دا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دار چار نئی داخ مغت ملاں اوپام شہ منظر بخل جماعت کی گئی بس دا دلیل دلیلانے ویل دلیلی گئ خواہ نقصان کرے گا وہ خبر دی کہ وہ قربان سرما دان لاون مانزل لڑکی نے بے معاملہ ہرا لیا ملام دین دان پر سرا روان کر نخبیہ سے شکایت شاعر آپ صرف محلے سر تعلق لڑک محلے کسان راجمچ اجتماع با ج مختلف محلوں خلک راجم دیازاختر اجتماعشو دی مسلمانانو چی دا مختلف کلو دی خلق راجمش دی تلوی اجتماعو از دین لوی اجتماعو دا حج اگدارے چی دی تولے دنیا مسلمانان دی راجم دی جمو تا دی راغنڈے دلو تا دا اللہ دین نخوی ناغو ہم دی چار چار پل لطبانے ہو چالچا اخفل زانلا زیبادہ شورو اکڑا ادوئم پشاور سو لایوان پران پاک فرمائے چائے اخبل اختر لبے اخترآس تو لبل دشپے لبے گی دروازے لبے گئی وڑو وڑوں تعلیم اور کرے پائے کہ میلے جوڑے داپ تو مسلمان اختر نے تو مسلمان اختر سے بندگی کو الخاص عبادت کاختر دام نے خالص پیری دا گوٹ کے, کے نا یا تر ہوب دے اور نہ زمگین کے, کے وساتوں خاص کر حکم اتانے چھپے روز بانے نئے جامع انجری جامع ہوا اون دے سفائی کے غسل کے آتروں لگے تیلوں لگائے جی ایسی بورڈ کی کینے اسلام صفائی مکھو لا خدایاں چراسی پداش حالت کے ملا تو لگے چار چل مونگ بخوشال خوشحالی راجامو وغیرہ خوشحالی را پتی تا تندے جی خوشحالی دانے مدون خالص تار طرف ندی اللہ دا سو شائر اللہ لیکن روین نخدے کسوان آغلے مونز کوال او مونز امدہ پائے چپائے کی دا اللہ لویڈ ربیان شیج اللہ اکبر اللہ اکبر تک بیرونا اول رکات کی دویم رکات کے زیاد تک بیرونا کر, کر دا اللہ لویڈ بیان کر اللہ لویڈ یا اللہ زمنہ حص کی بریانش ترے انسان اقتدار و کورسے والا دے اور کہ انسان غریب دے کہ یہ دے اور کہ یہ تاجر دے سرمایہ دار دے کہ جاگردار دے یا اللہ تول ستاپ کے حصے اللہ اکبر دائی سے حصیت دے اللہ پا مقابلہ کی کالم دے کپیر دے کمیار دے کخان دے دے اللہ اکبر یو اللہ, دا اللہ مقابلے عملی طریقہ با پیش کہہ رہا صرف دخلے نا چکل اللہ حکم ت ددن دا دا سڑی حکمراں اس بہ گوری سے چار تلوی وائ دلّم تاوے مالوشی دا دا اللہ لوے اللہ حقبر داز شاعر دے تنخی ہوئی دان مانگ پس خوطبا چپائے کی دا اللہ دین دا اللہ کی بریام بیانی دا اللہ لین بیا نی دخل کو دواظ نصیحت دا داسری دا دا شاعر اللہ اللہ کے لین نخل دین دے پسے آپ قربانی پیش <تصفح> وہ قربانی عام لفظ دے ام کیا آم مشہور دے قربانی اور دے بانے قربانے د پارے او خاص شکل قربانی حسد ہوئی. اللہ تنصد کی دل قربانی داماد اللہ تنصد کے دل پیو عمل بان عمل کول قل دنز دی موز دیو کو ندام قربانی وا خیرات دیو کو ندام قربانی وا یا روپے لس روپے دیوارکنی ندام قربانی وا قربانی خودے ٹولتے ولی قربان سمانا داد قرب نماخوز دی قربانا نزدیکت ما یو تقربو بہی آغشے چپائیں نزدیکت کی عام خلک خلق استعمالی کے نالک سا قربانی ہوگا کا سمحنتو کا سا کوشش ہوگا نہ نہ نی د جو انسان لال کم قربانی شو ازب ہے پتے کم نو قربانی شوہ نہ بادات شاعر طریقے اغبر اللہ کم سرے اغبر چا باقل بنا نے ننداسی سڑے نیچو لے چاہو وہی چیزیں قربانی کو مالدار سڑی سلح لال بل کز لس دے گری جبھی کا لس نہ شل نہ زر پکی کی کرا ہے سواب کی کم سواب چپ ساروی لا لو لو کہ بولے سواب پیغمبر پتریقہ کی کرا آپ کو پڑے کہ نہیں چتر طریقے دن خبرم اصل کی دا جگڑ پڑے وسیع طریقے صدقہ کم دے خیرات کم دے روجہ کم دے حج کم دے زیارت کم نے دعا کم غم کرے خادے کی پار سے کہ رہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وناقل خگڑی کا ندا ثواب دے اخواہش تدا ثواب دے بس دائ دے رمنوں کے مو ہاتھوں کے مغانوں کے خیراتونوں کے ہر اس چیز کے معاملات کم داس دین خو طریقہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نند نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ جو قرآن پاک پیش گئی اعلی دا قربان ساروید اللہ پربار کی پیش گئے دامانا سارو راول او پاگید اللہ نو علیہ بسم اللہ اللہ اکبر ابادب یہ در مسکینہ کالجزarxiv اسلام لائے نوح نے سوجہ قربانی کی اللہم انی وجهت و انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض فنیفا و ما من من المشرکین یا اللہ ما مخفل مختادہ کرے جسمان پید نے پیدا پیدا قربانی استاد دربار کسی کا پیش کو حیا اللہ مشرق نے ومانشر زستانہ سیوا چار تج کو امداف شیر کی گیا بیا تفصیل سورہ نام کی فرمائی آب اوائے ان نسلاتی و نسخی و محیاماتی لہر رب العالمین اللہ بدنی عبادت سے رکو دا دارسی قربانی دا بلکہ تمام جن و مرگ چرے زماں یا اللہ استاد لاہ رب العالمی آگم کو بدلئی ہیں دی ستاز قرآن کے شرک شرک شیر شیر آران کی بنی اور پسی ہوئی لا شریک شریک کی نشتہ مانس کی کی سجدہ کی بہم شریک نہیں قربانیں کی بہم شریک نہیں قوم میرے تو قرآن پاک کی ناول المسلمین زکاط نبی خطاب ہو مونگ طریقہ خوشی وانا میں نل مسلم یا اللہ کا منم داول دا داول خیچے اخلاص راش تاب لڑکے تشبیرانشی شیطان کے ماماخیاض کو دین بڑے تشبی سربرباد کا تشبی دا جوڑک لڑکا چنت سارے لالکی کا, کا, کا داما اور دا دا لال دا تب کا چیلے بابا پر منلی بعد ملک والا منلی چل کے سلورا میں سے چیلے با بابا نصیل کرے بابا شکرانا تیرہ زمانہ تو قرآن بغیر دا مولانم سڑشا کل بکی سوچ پکی اگری عالم کی رسول اللہ سلم لان اور پرانے پاک لو بیان سے نو نازل سے ارب کی مک کی, کی اب ابن کے بیان کا جو سمر ظلم کا ہے اشاط و خلق حل وان ضل اللہ وام بت لامن بادن یو بیذا گڑ دے سیرے اللہ بر برا بوٹی نے بوٹھی رشتے بانے, تربیت قربانی کو بابا نظر دے دکران ادا زوان رحمان دا, دا مشہور مسلام بانے سڑے بسم اللہ سے او کافر کافر کی شکرانہ پھوڑے بسم اللہ ہے تو بنو بس آنا بیان کی مسلح کی خلق کی سلسلہ عالم داسرے ملام چپ دے پیر چپ دے خلق جس سے نئی نئی ایجادات پیدا کیختر برس بقبروں کے میلے کال الک راجا مکھو لاول مڑی مبارکی کو خا اختر مبارکی جدا وہ اختر بخش منہ تھوکے گا دا اٹا کار سوکھا مخت مخبرے روان۔ جم کڑا آرس داؤں قربان سر شیتان تشویش و روکنا آئل بن غیر اللہ نذرا نہ شکرانہ کئی پیر ببا مرگرو اخندر وباب آب اپ کے عالم کتابوں نے رل دکھری کے پختوں کی آروائی کے آخلی کتاب کی لکھی تسکرد و لشرا آئے و تاریخی کتاب پیر بابا امرگیا کی کتاب دائے سلور سوا یا کلی چار سو ایک کے دا ساری بن دغیر اللہ نے گانو پن منخی شکرانے گئی دیر تفصیری کرے دا داری کافر داغ چکلے سڑی اکڑل بائے نہ تو آ سڑے مور تب سے تلا کشم سڑکی ددے نا ہم مسلے کم نا ٹک دن نشتا گنا دنیا کی دیر گنا ہر دان ساد گنا بان سڑے کافر کی گنا اپشریں سڑے کافی رشی شر کو کر دے گا داز گم دامل بیا نول خود چامل دے برباد نشی نور گنا اور پسی آگے نان ساتے چندن دالا دربار کے قربانی پیش گئے ہر سڑے رخ پلوس مطابق غریب سڑے ہم کو لرف دسواب داجب پہ نہیں مالدار بانے لازم ہی چارے خام خواب مانز نہ روس تو آؤ قربانی خالص دلہ بنو خلق بجری سمقصد فضائے کیو بربادی او کلو بعض خلق دائ تراجنم کئی پریجان جان گئی منکرین حدیث کئی اللہ او جواب فرمائی یو خدا دے تعصب اسلام تاریخ نے قتل ہے قربان عبادت ساری ساری زب داخو پہر امت کے ہر امت کے اللہ تعالی کرے رہے علیہ السلام نے شور ہومت کتا عبادت ہو دمودینری ولا دما دا مقصد نہ صرف رہے یا وق ہے یا رسول اللہ زما گاڈیا نو گیو مَا دے مانزل زم دیلا خسر خبر ہے رسول اللہ وسلم فرمائی کر دا, دا, دا, دا قربانی نہ قربانی ایمان ہو دے تو دین ہو دے تو امبر تابے دانے چخلا کل میں چلے مخیر اکڑا مارو کار سنگ خیرات میں اکڑا نانا تال اختیار ہونے آزاد کا وہ پائے کے مقصد نو بلکہ لیس کو رسم اللہ علامہ ہو لے پیش گئے شید اللہ نم بھی بس دا مقصد دے دا اللہ نم درتے دار وزار رکھے اللہ نم یاد گئے ساروی بان یاد گئے کستا کی جوڑے شی مال مال اللہ رکھے دا سارو پہ زی داغ بن مانے قربانی کو خاص داغنوں نم دبل جانوں نے پکی نہیں دا زکر چھے جی فیلاہو کو ملاہو آہزم دا زکر چھے جی حقدار دا بندگ ہے صرف یو اللہوے دا قربانی او بندگی را یو اللہ لے کہے فلہو اسلم اللہ تتابیشے دا غا حکم دا قربان ہے او من ہے اسلم دا کے دا اللہ دربار کی کم کسان چھے قربانی کئی دا اللہ نم پیادی پی اخلاص او بتوحید اللہ فرمائی دیتا مخبتین ہوئی و بشر المخبتین دا مومن مسلمانی اوبل نم دے اوبل صفت تیر صفاتی صفات کریں متقین صفتی مسلمین صفتیں نم مخبتینی صفتیں مخبت سوان اللہ تا جڑا و فریاد کنکے اللہ تا عجزی کنکے فرمائی بشر دل سیرے ورکا دیر و انعامات تو چشماری نیشترے آق قربانے والا مخبتتے دار صفاتے بیان کر رہے یو دارے اللذین اعزازو کر اللہ وجلت قلوبہم کلچ اللہ یادیگی کلچ قرآن بیانی کلچ اللہ ذکر کی دل زڑے یاری معنی زڑ کے اثر پیداش ولی زڑ ایمان نے کہا اور صابرین الا ماصابو بل صفت دار ایک دے دا بڑے لار کے دوانے مصیبت را دنیا را ہر خوابانے سے تکلیف را مصیبت را اس اوغ نشتے چارے خوشال ہر قسم خوشالی دے نصیب نہ نہ چار کلے مصیبت سٹرے مجبوری را نلوی علاج دا اے سر صبر کو صبر سی ٹنگیدل پختہ ایمان دے ایمان خبرات اپنے ندی چرتا بل صفت سوال مقیمین السلام دانا چھے قربانی کئی اور مونز نہ گئی مونز نہ رکڑے ہوتے قربانی کئی اللہ فرمائی داؤں مخبت نہ لے بھی ٹک داؤں عبادت ہی جدارے چھے اللہ غاڑی قبول بیک لیکن کمال دارش رے بمونز کئی اوامی ما رزقناہم ینفقون انور طاقت اللہ اور مال اور دائیں نہ خرچ کئی اللہ فرنمے میں کئی زکات ور کئی کل پیا فرض مقصد داود دا قرآن کری کلچی وہ انسان اگر پیش گئی اللہ پر دربار کے قربانی دیتے ہوئی محبت دا دا پکار اللہ دا دا دا دربار کی قربانی یا قبل اور اللہ دا قربانی صرف ساس الدین دادا مکہ نو پیغمبران پدین کیم وہ سو مشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاجی سمرجوان تیر کڑو مدینہ من آوراکی مکہ کے منو شو گلے ان تے لس کالم متواتر قربانی پیش کرے قربانی کو ہر کا نقطہ سی او مصاب انتشیر اسی او خیراتیشے تو پیغمبر بکلا کولے قربان نہ کولے ہاجی او کار ہمیشہ شکڑی ناز ضروری کول پدین مارس کو داروز دشائر اللہ چھرے کتا اللہ دربار کے پر ایتریقہ بانے منگا بدنی او مالی بنگے پیشکو پر ایتر مقصد بانے چھا اللہ نوالو چھا اللہ ترزا شی ہر یو کار کو اس کو مونس کو آئے تو دریو خطبہ ہو دارنگی کا رسو زو قربانی کو ہر یو کار دی پر ایتر مقصدی چھا اللہ ترزا شی منگو ناہگارو زمنگو ناہو نا ماف کے تا تدرہ دل جمعیو در مقصد دا پارا چیو خو گناہگار کی دیشی تا دا بازو دعا قبل ہے مستاد در بار دا کریم در سخی چی گنا اگر آنکی چی چا درخواست واپس کی اگر آنکی چی رچاد درخواست واپس کیا اگر آنکی چی رچاد درخواست منی زد در یوم امنن در بل بمن در او جننن پر دیر اجتماع سرا دامونس چکو انو در مقصد امدائی چی اللہ مستاد در بار کے اجیزی پیشکو دارنگ زمگا بندگی کار کسمد اللہ شان سرمونا مناسب نہ موافق نہ دربار کی قبول و منظور کے اس منسکو مانزنا مخ کے ضرور جخبل سفون برابر کے اصفن بعد بیاونت کی اللہ اکبر اول رکات کے در تقویر اور سر اللہ کو اور تقوائے بیا بقراتی دوم رکات کے بیا اول قراط تو بیا در تقویرات اصل رم تکبیر بان بیاور و کولت لری بیاروس رد و خطبیری ادائیں نروس تو خفل قربان طرف تا کوشش شورو کہے چھزر اوشی چھزا اللہ دربار کے پس صحیح طریقہ پیشی اللہ لے قبول و منظور کی <تصح> الحمدللہ و کفاؤ السلامون علی عبادی اللذین استفاد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والصماء بنا وأنزل من الصمائمان فأخرج به من الصمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كيف تكفرون بالله وكنتم مواتا فاحياكم ثم يمينتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منذ الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدو ما في أنفسكم أتفوه يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُصَدَّنَّ أَصْحَابَ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما الامر المنوان فمن كان تجرته الى الله ورسوله فجرته ومن كان تجرته الى دنيا يصيبها امراه يتزوجها فجرته الى ما هاجر اليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ وَجَدَ سَعْتًا وَلَمْ يُزْحِ فَلَيْسَ مِنَّا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اِذًا وَمَنْ زَبْحَ قَبْلَاً نُسَلِّي فَإِنَّمَا هِيَ شَعْتُ لَحْمٍ وَمَنْ زَبْحَ قَبْلَاً نُسَلِّي فَلْيَزْبَحْ مَكَانًا آخرًا او قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقُولُوا يَا ایوَا الْمُومِنُ وقت الزبح الأضح الأضحية لله إني وجهت وجه لله للذي فطر الصماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن الصلاة ونسك ومهيا يوم ما أتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بارك الله لي ولكم في القرآن الأزيم ومن مدن ہونایا من يهد الله فلا مضل له ومن ينزل فلا هادي لا وأشهر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهر أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي آيو والذين آمنون صلوا عليه وسلمون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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا زاب النار ربنا إنك من تضخل النار فقد وما للظالمين من انصار ربنا إننا سمعنا ينادي بربكم فامنا ربنا ففلنا زنو بناؤنا فی امرنا سبتامنا ربنا لنا ذنوبنا زنو عنا کفی سیاتی نفنا مل ربنا وعاتنا ما وعدتنا على رسولك و لا يوم القیامة انك لا تخلف المیعات ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہد ایتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب سبحان ربک رب العزت اما عصفون وصلہم علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبس اختر مبارک شروع القد فتنا لَا جسدًا سمان کرو مون پا سلیمان سمانب یقیناً امتحان پ سلیمان سنگ وال جَسَدًا دیرے کی گورا بیا باد خل کو کسی جوڑی کڑی دی روا نہ روای پکی وے دی, دی, دی گوتوا لامبلے نہ گوت تیرو کشواں گوتہ تیرو کشو نو شیطان پٹکڑا نو شیطان نہ شکل سلیمان علیہ السلام جوڑ راگاروں پتخان کے ناس انور پکی دا سے نہ روای نیچی جی پخلے نیچی وے دے بی بیانتلوئی ائی بنا پی جند دے وپاؤ خپاؤ آخر تو بچتا پستا ہے نا بہار سو واپس بھی دریب بار کی بیاہ قاضی عیاض لکھی یو سل و سلویخ کے القد فتنہ کے لاسما نقل الخبارون مین تشب شیطان بہی و تسلطی اللہ ملکی و تصرفی حکمی لا بلجور فیوکمی لینتی لاسلۃ شیتانہ لدا تسلط نور کی امبیا چرے ددین بالکل معصوم دی انبیاء معصوم دی بہر المہید کی دا, دا حفواد دا بنی سرائل دی وہ صنات کتیا سوفستا عگیدہ خبر جوڑی کری ہے ترمرانے پہ بدنام کری خان و درسمان امتحان پسندی جسدن دلی مان ادارہ تفصیل کبیر و سراج وئی سلیمان علیہ السلام بیمار مارش داسی بیمارو چیرا پکی ساتھ کر بنناسطرسی جسم اللہ کسی ہو جسم وقا اللہ جسم بلا روح تو جسم چی پائے کی روح معمولی کسی راضی ہوئی. لحمن وزم وزم لان کے کساب پر تخ باندھ امتحان کروں ان کو سلیمان سنگا شلدا پکر سیوانی جسد دد بیمار دد بیمار ہو دیر بیمار بیماروں تو اسلام سمانس گناہ کرمانس گناشی ما پخنا کی زمان بیماری لڑے کے دو خبر پڑے کہ حدیث مطابق داخلہ اگر اظہار داں روح المان کی قاضی شفاطیا کی اظہار دا بولے حدیث بخاری کے نامر را ہے ویلو جو زمانہ نشپاں ورزم بھی بیان و ٹول و تان سل بھی بیان کہل کا ددیبی بیان و تبز وزم دل والا بچی اور قریب عغیبان بدو جہاد کو ان کا جہاد بکوں جبریل سلامت ان شاء اللہ ہوئے ان اللہ ہوئے کہاں نا ددن دار قاضی رکی لم یسما صاحب و نور ان شاء اللہ خیال لاڑ بر پاک لوش پگریشو یو بچے داستا یو بچے صرف پائے ان شاء اللہ نو زما مقصد حاصل دا حدیث سعید قرآن دا تفصیل د پاردا مطابق رے علیہ السلام دا حدیث صرف دو مکھ کے مونگیلو موجودی سے افواہ نہ لے کر اگوئی دا صحیح حدیث دے لیکن عقل نہ مانی لیکن عقل بان سوکھ صحیح حدیث نقل رد گئی سر سولی پر موت اقلی منی یا نمنی لیکن دا پیغمبران مقام دے پیغمبر مقام دا مخل کو داخل نے اچت تھے حسنین حسن دُر منصور رہتے سے تیوار نہیں سیوتی موضوعات تم سند حسن وے لی دا کو سمو تباد نو دیر ہفوا سند لحسن ہوئی دُل منصور جو سند لحاظ نے اکڑا سند بانے نے بولی قول تحسین کے موتباد نورب خلی پدے عقل خلاف خلاف دی کرمبغل ویلکن راکمال بادشئی شنی مناسب روس توم ماں لداخ سے بات چاہیے رہا کہ چبل چالہ مناسب نہیں دیوانخل کے تراس کی بیا اگورا چرے سلیمان علیہ السلام دنیا پرست بارہ کی یو صلیۃسلی کی قاضی نے کی لم یفال سلیمان غیر تن دنیا والانفا ستن اولا مقصد اول مقصد ادارے اللہ تعالی ہدن زما پخبان پور صحبان باد صاحبان دا سے بچی چرتا مسلط نشیلتا سلام کلچ کڑی مات شیطان, شیطان پر تکلیف پکلیف بدن سرا اور بازاب دا مال سلام شیتان ماتد بدن تکلیف را رسولے اوازاب مال را رسولے لے شیطان سنگ رسول نسبت شیتان تر تسلط شیتان دو جن سہدار جی امبیاں شیتان نے مسلط کی را دیو جن بلکہ نسبت شیتان تداوت خوشالے دو مکھ کے مہیلو باجو شیطان شیتان تمسو کی تو دا خوشحال ہے دو بھائی میں نے خوشحالی دائیں منسوبی شیطان مسلط کے دل پپی پیغمبر نہیں سی شی. بلکہ شیتان تو نسبت شیر تو دا خوشحال ہے شیتان چاہ پہ خوشحال شیر اللہ ہوتے اور لیک لپے شراب یو شی نہ پیراش و کا نا دادلے یخلومنی دائت او بس کا بدانی لیک دے مقام کی دو سو سفر دروحمانی در او برے مقام کی لکلی چدا شا چبدی مقام ترسل چھپو چینچی پکیشیوں او قال آئی قالو تاقی لائے جن بے صفت یا تفصیلہ دان جائزمبر دا صفت بد گنی جائز ولا جائزی کلو بشرین ولا, ولا, ولا سم و باہن جائز غمبر بانے ہر عرض بشری کچھ حرام نہیں مکروانی جوڑ مت بخو دہائی سلوم بخل رحمتمنا رحمت ونگ طرف نہ عنصیت و خاندان و داخل خالص لڑا وخوب بھی دائیں دا نقطہ مفسری لکھی خو شیتان لوے تارا مریض چرکنا داس نے جڑی حکیم زب دوں کم لیکن پیسے خدا بو ہے چانت شفید لالا شفا را کر ماں تب سب شفا ہوا چکی راجی دہارس پن مانے والا شکرانا اور کے دمبوزا سے چو ماں بابا دا پارا با پیند پیسے تیل اور شکرانہ اور بابا قرب کیو دم بخلا چی لڑکان طریقے دی شیطان شیتان داو دا لڑا ایوب علیہ السلام تے ہوئے اور تو وہ سشوا تاؤ سے پورے توحید نے رجتہ کرے دا سڑے تاؤ نے پیجن دا شیتانوں کا وہ سش اور تجزب تا تاسل دورے ہم سل دورے سلح کے برے والوں لیکن آ سنانا چسل والے شیب ہو کر کمزوری ہوا دو مظلوم ہو اسے گناہ ہونا کرے تو بچ کو اللہ ایوب علیہ السلام کا طریقہ پودا حکم اور طوز بہت سن واہ پلاس پل فل بانی اجارو یو سانگ والا چسل سانگی پکی نہ رسوئی بنے قسم دے مماتا قسم سنگیری پوری رن یقینا خب اللہ ترجو کا ان کے اوم گر اس خات پر خوشحال کر قرآن نہیں علیہ السلام کرے علیہ السلام عیدا کرے تفسیر روح المانی دالی کی ساکران باس لا جز ذالک کلے ہدن بعد ایوب دائی نہیں جائے اسپت دایو بل اسلام جلال الدین سعودی رجاہد نہ پارا خاص ہوا بیاارس کیخل دی کل اللہ او جبت ابتال حکمت ابطال تقبلو کہیلت سکوت زکات و حیرت سقوط, وحیلت سقوط برائے زوی دا چکم حیلہ حکمت شریع بات لی ناغیلا بپ اسلام کی قبول نے استبار تاخ طول فرائض تاخ طول دے تہیل اسکاتوئی کر دا ہری دا, دا حکمت شريبات مظلوم دا مظلوم دخلا سول ظالم د دفک مظلوم مانے چظلوم خلاسی او پیغمبر ظالم نشی سی چڑتا مڑی سے ظلم کرے یا مڑ بانی چاہ ظلم کرے چھ پارا ہیلے جوڑے دار سے مکیس و لے والے سے عمل سیلے سڑے پہ قیادت زم پت کی, کی رانی جائز کہ سڑے قسموں کی چھ قسم پ اللہ و فلان کے صرف دُرے ہوا ابیا یہ ہیلا کی چین خیر جاروئی زن پمت کے دامہ تمام فقاہ ہوئی دا داسری تبائے کفارہ اور کزان ہانس کا دلیہ السلام پدین کے کفارہ کفار اور ترے داد طریقہ ہے بہ زین کے کفارہ کفارش ترے ہانس کی خیر چمکی سن لے بانے عمل نے صحیح کی خیاس پائے مان نہیں سہیل دکی سن لے سر تشبی مناسب را دل تسلو دوروں نے دسلو لڑکوں نے یو لرگے جو کڑے اور اس خات چرے دے یو روپے نسل جوڑے یہ ہو ٹکئیے گا نقیا سے مخالف دے دمکی سو نہ لہنا دارا لال طرف خودنے فیلن اس خات چرے خلق کو رزار نے جوڑا کرے پائے کہ دلیل ہو نہیں کتاب لے کے لئے شامی لے کے لیا پلانکی لے کے لیے الی واقعہ نے ویکلے اکلی کلائی سے دلیل نے پرے طریقہ لکلی جہیلا کئے وقت پورے بادنا ابراہیم نور پیغمبران ذکر کری یاد کہ بندگان نور عاجز بندگان